والن کا اللہ, اللہ, اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسماں میں اس کی ذات وقد لا شریک اللہ تبارہ و تعالی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا ہرگز ہرگز کسی بھی معاملے میں تو کسی کا محتاج نہیں کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں جیسی اللہ تبارہ کا و اور کی ذات نہیں ہے جیسی اللہ تبارہ و تعلی کی صفات ہیں ویسی صفات کسی اور کی نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں ویسے کسی اور کے نہیں ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے اسما اسم کی جمع ہے ویسے کسی اور کے نہیں تو کسی بھی زاویے سے کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں اب اس کی مثالیں یہاں آگے آ رہی ہیں یہاں بھی آپ سنتے چلیے مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ازلی ہے ابدی ہے یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا وہ تو ایسی کسی اور کی ذات ہے ہی نہیں کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو قدیم ہو اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ کہ جو قدیم ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وہ بھی قدیم ہیں ازلی ہیں ابدی ہیں اللہ تبارک و تعالی مارتا ہے اور جلاتا ہے اس کے لیے دو افعال ہیں مارنا اور جلانا یعنی زندہ کرنا اور موت دینا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سیدنا ابراہیم اللہ نبی جنا و سلام نمرود بادشاہ کے زمانے میں آپ کا نمرود سے اللہ تبارہ کا وطالہ کی ذات سے متعلق اس کی صفات سے متعلق گفتگو ہوئی آپ نے اس کو اللہ تبارہ کا تعالی کی وحدانیت کی طرف بلایا نیکی کی دعوت دی اس نے انکار کیا وہ تو خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس نے گفتگو کی حضرت سیدنا ابراہیم علام نبی جینا و علیہ سلاۃ والسلام نے اسے سمجھانا شروع کیا ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مارتا ہے وہ جلاتا ہے زندہ کرتا ہے وہ موت دیتا ہے وہ کہنے لگا نمرود کہنے لگا ابراہیم یہ کون سا مشکل کام یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں اس نے جھٹ مت طب قید خانے سے دو ادمیوں کو بلایا ایک وہ تھا کہ جس کو پھانسی دی جانی تھی سزاۓ موت کا ایک وہ تھا کہ جس کی رہائی کی صورت تھی جس کی رہائی کی صورت تھی اس کو اس نے مار... مروا دیا اور جس کو پھانسی دینا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا دیکھا جس کو مارنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا جس کو پھانسی دینی تھی اس کو میں چھوڑ دیا اے میرے والی صلاۃ سلام اللہ کے نبی وہ اس کی بات سے سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف شخص اس طرح نہیں مانتا اس طرح اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے اپنے اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز میں بیان کر دیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا دے تو یہ سورج کو مشرق سے نکالنا اور مغرب میں غروب کر دینا یہ کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے تو نمرود نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش جو تھے وہ اڑ گئے وہ یہ نہ کر سکا بہرحال پھر آگ میں ڈالنے کی اپنے درباریوں کا کہا کہ ان کو آگ میں ڈالنا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارہ کا بطالہ کی صفت کیا ہے ایک اس کا ایک فعل کیا ہے جو نہ ہو اس کو وجود دے دینا نمرود نے یہ چیز سمجھی نہیں نمرود یہ سمجھ بیٹھا کہ جو زندہ اس کو مار دو تو یہ صفت تو بندے میں بھی ہے جو اور جو مرنے کے قریب ہے اس کو مطلب ہے کو چھوڑ دو تو وہ زندہ ہو جائے گا تو یہ صرف یہ معاملہ نہیں بلکہ جو نہ ہو اس کو وجود دے دینا یہ کس کی صفت ہے یہ کس کا کام ہے اللہ کا تو اس فعل میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی موت دیتا ہے تو موت دینا اللہ کا فیل ہے یہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہاں اسباب اور ذرائع مختلف ہو جاتے ہیں لیکن موت اللہ ہی دیتا ہے کتنے خطرناک مریض ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹروں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ ابھی چند منٹوں میں چند منٹ کا مہمان ہے چند دنوں کا مہمان ہے چند مہینوں کا مہمان ہے مر جائے گا لیکن اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص کئی برس تک زندہ رہتا ہے تو موت دینا یہ اللہ کا کام ہے ذرائع اسباب دیگر ہوتے ہیں لیکن حقیقت موت کون دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلط والس کو موت کا فرشتہ جن کو مقرر کیا گیا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو ان کا کام روحوں کو قبض کرنا ہے موت اللہ ہی دیتا ہے یہ فرشتے ذریعہ بن جاتے ہیں تو بارہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سلائیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی صفات جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ قدیم ازلی ابدی ہے کوئی ایسا ہے ہی نہیں اللہ تعالی ہی ہے جو قدیم ازلی ابدی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس کی ذات اور صفات قدیم ازلی آبادی ہے اسی طرح افعال میں اس کی مثالیں آپ کو عرض کر دی اسماں میں نام جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمان اس نام میں کوئی اس کا شریک نہیں مخلوق پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے اس طرح قدوس قیوم اس طرح کے اور بھی نام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے مخلوق پر اس کا اطلاق جائز نہیں بعض وہ نام کے جو اللہ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں مخلوق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے کہ رحیم رعوف کریم یہ اللہ کے نام میں مخلوق پر بھی بولے جاتے ہیں تو مخلوق پر بولے اگرچہ کے جاتے ہیں لیکن معنی وہ نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم کسی کے کرنے سے نہیں ہے وہ اپنی ذات میں مستقل کریم ہے اس کی یہ صفت ہے اور بندہ جو کریم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے کریم ہوا ہے واجب الوجود ہے واجب الوجود کے معنی کیا ہیں یعنی اس کا وجود ضروری ہے واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے آدم یعنی نہ ہونا عدم کہتے ہیں نہ ہونے کو یہ محال ہے اللہ تعالی کا ہونا ضروری ہے اس کا نہ ہونا یہ محال ہے اس کی بہت ساری مثالیں جب یہ درجہ ہمارا شعا تھا اس وقت دی گئی تھی صرف ایک واقعہ اس میں سے آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ دہریت کا یہاں سمجھ لیجئے کہ رد ہے جو سیرے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے قائل ہی نہیں خود بخود کہنے کے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نن کا ایک دہریے سے کچھ بحث ہو گئی بات بڑھ گئے اور پھر یہ طے ہوا کہ فلاں مقام پر سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور مناظرہ مباحلہ سب ہوگا ٹھیک ہے جی معاملہ طے ہو گیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو وقت مقررہ سے کچھ تاخیر سے پہنچے وہ پہلے پہنچ چکا تھا وقت سے اور شور مچا رہا تھا کہ تمہارا امام اتنا بڑا امام ہے نام یہ اور دیکھو وقت کی پابندی نہیں کرتا بہت شور مچا رہا نے بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے لوگ جمع تھے لوگ حیران تو تھے ہی اس نے آتے ہی مطلب اس دیریے نے بولنا شروع کر دیا تم اتنے بڑے امام ہو تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید فرمایا کہ تم یہ تو پوچھ لیتے کہ مجھے دیر کس وجہ سے بھی اصل یہ بتائی دیر کے وجہ سے بھی آپ نے شاید فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آج جب میں یہاں تھا میں وقت پر پہنچ جاتا لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے ہی میں یہاں کے لیے نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا اچھا پھر کیا ہوا وہ درخت تھا میں نے دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں وہ درخت کے ٹکڑے خود بخود ہو گئے جیسے کلاڑا چلتا ہے نا ویسے اس کے ٹکڑے ہو گئے خود بخود وہ دھیرے ہنسنے لگا اچھا پھر کیا ہوا پھر میں نے دیکھا کہ اس لکڑی کے ٹکڑے جو بن گئے تھے وہ چھل گئے اور ایک باقاعدہ ایک شکل اختیار کر کے آپس میں جڑ گئے اور کشتی بن گئے اچھا جی پھر کیا ہوا اور پھر یہ ہوا کہ وہ کشتی خود بخود دریا میں چلی گئی کوئی تھا ہی نہیں خود بخود چلی گئی اچھا جی پھر کیا ہوا پھر میں نے دیکھا کشتی میں کوئی ہے ہی نہیں کوئی چلانے والا ہے ہی نہیں ملاح اس کو بولتے ہے ہی نہیں لیکن وہ کشتی جو تھی خود بخود چل رہی دریا میں او بغیر چلانے والے کے چل رہی وہ دیریا ہستا رہا اچھا پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ کشتی جیتی کنارے پر پہنچ گئی تو اس عجیب و غریب منظر کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور دریا کہنے لگا یہ امام صاحب بے کسی اور کو بنانا تم اتنے بڑے امام ہو تو میں یہی نہیں معلوم کہ نہ درخت خود بخود کٹ سکتا ہے نہ کشتی دریا میں خود بخود جا سکتی ہے نہ کشتی بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے نہ کنارے پر پہنچ سکتی ہے تم ہم سے مذاق کرتے ہو اتنے بڑے لوگوں کے سامنے امام یادو نے فرمایا اچھا جب ایک کشتی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے نا تو یہ واقع میں بھی لکھا ہوا تھا بعض کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ دیریا جو تھا یہ دلیل سن کر ایمان لے آیا تو اللہ تبارک و تعالی کا ہونا ضروری ہے آپ ایک مثال سے ہمیں سمجھا دیا گیا کہ کشتی یا کوئی بھی چیز جب تک اس کا بنانے والا نہ وہ چیز خود بخود نہیں بن سکتی اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا تو ایک عام سی مثال دنیا میں ہم دیکھ رہتے آئے دن دیکھتے رہتے تو جب ایک معمولی سی چیز جس کو ایک دنیا کا انسان اللہ تعالی کی ہی قدرت سے بنا رہا ہے تو وہ جب خود بخود نہیں بن سکتی خود بخود چل نہیں سکتی تو اتنی بڑی کائنات جس میں انسانوں کا تو معاملہ ہے جانور بھی ہیں چرند و پرند بھی ہیں آسمان کی طرف جائیں تو سورج چاند ستارے آسمان کے مخلوق نہ کہا اللہ تعالیٰ کے مخلوق آباد ہے اس کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ چلانے والا اللہ اس کی ذات قدیم ہے ازلی عدی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو اس کا ہونا ضروری ہے اگر کسی چیز کو کوئی چلانے والا نہ ہو تو وہ چیز جو جی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتے ہیں گاڑی کو لے لی لیجئے گاڑی اگر ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہے تو کیا ہوگا ڈرائیور صاحب سو جائیں بڑے مزے سے کیا ہوگا آپ بتائیے ایکسیڈینٹ ہو جائے گا ڈرائیور بھی جائے گا گاڑی بھی جائے گی چیز معمولی سی چیز کسی چلانے والے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے چلائے چل جائے ایسا نہیں ہو سکتا اس کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ اللہ تبارک واتعہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں واجب الوجود کیا کہتے ہیں اس کو واجب الوجود کے مانا جس کا ہونا ضروری ہے نہ ہونا محال اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے کسی اور کی صفت نہیں ہے ہمیشہ سے ازلی کے بھی یہی معنی ہے ازلی کے مانا کیا ہے ہمیشہ سے ابدی ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا مخلوق میں جس کو صفت دی جائے کہ وہ ہمیشہ رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہوگی مثلا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی وہ رہ جائیں گے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہوگا کفر پر برے ہوں گے وہی صرف جنت جہنم میں رہ جائیں گے اور جنت میں اہل ایمان چلے جائیں گے سارے کے سارے تو موت کو جو ہوگا وہ مہندی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اب بتایا جائے گا کہ اے اہل جنت ہمیشہ خوش رہو اب تمہیں موت نہیں آنی اور اے اہل نار تم پر افسوس ہو کہ اب ہمیشہ جہنم میں رہنا اس طرح کا مضمون ہے روایت میں تو یہ دیکھیں اب جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کو موت نہیں آنی نا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ, ہمیشہ جہنم میں اور یہ جنتی اب ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے کبھی موت نہیں آئے گی ان کو کبھی فنا نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی کو تو یہ ہمیشہ کی کس کے دینے سے ہوگی ان کو اللہ تعالی آبد الآباد ابدی صفت یہ کس کی ہے ہمیشہ ہونا یہ اللہ تعالی کی صفت ہے لیکن اللہ تعالی نے جنت میں جنتیوں کو بھی ابدی یعنی ہمیشہ رہنے کی صفت دے دی لیکن وہ صفت اللہ کے زیر قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے دینے سے اور اللہ تعالیٰ کی نصبت کسی کے دینے سے نہیں تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھی گا تو جو ذات ایسی ہو تو وہی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں وہ بے پرواہ ہے کسی کا محتاج نہیں ہے غنی بے نیاز ہے تمام جہاں اس کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں سارا جہاں اس کا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت معرفت کہتے ہیں جان نہیں پہ جان پہچان جاننا پہچاننا تو اس کی ذات کا ادراک جان لینا ادراک کے معنی بھی یہی ہے. اقلن محال کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو کیا ہوتی ہے محیط گھیر لیتی ہے عقل کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے عقل اس کا احاطہ یعنی گھیر لیتی ہے جیسے کہ یہ آپ فیضان مدینہ کی عمارت کو دیکھ رہے ہیں تو ساری عمارت آپ کی آنکھوں کو آپ کی آنکھوں میں آ تو آپ کی آنکھوں نے اس عمارت کو کیا کر لیا محیط کر لیا گھیر لیا سب آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ چیز آپ کے دماغ میں بھی آ گئی. دماغ نے بھی اس کا احاطہ کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے اللہ تعالی کی ذات اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال یہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے کیا ہوتا ہے عقل اس کا احاطہ کر لیے گھیر لیتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا ہاں ایک صورت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس کے افعال کے ذریعے اللہ تعالی کے افعال جیسے کہ میں نے آپ کو بھی ابتدان مثال لی کہ زندہ کرنا موت دینا سورج کو مشرق سے نکالنا مغرب میں غروب کر دینا اور بھی اس طرح کے بہت سارے افعال تو اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالن اجمالن کہتے ہیں جو تفصیل نہ ہو مختصر اس کو کہتے ہیں اجمال جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ کے سارے نبیوں پر ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ایمان اجمالی کہلاتا ہے تفصیل تو نہیں بیان کی نا کہ فلان نبی پر فلان نبی پر فلان نبی پر فلان نبی پر فلان نبی پر نام نہیں ہے کسی کے فقط کیا کا اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں پر ایمان لیا تو یہ ایمان اجمالی کہلاتا اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات پر اب جیسے کہ اللہ تعالی نے کسی کو زندہ کیا کسی کو پیدا کیا تو پیدا کرنا اللہ تعالی کا فعل ہوا تو اس فعل سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا پتہ چلا کہ وہ خالق ہے کیا پتا چلا وہ خالق ہے تو اس کے افعال کے ذریعے سے اس کی صفات پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہو پھر صفات ظاہر اسی کیوں گی جو کوئی ذات کسی ذات کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت ہو ذات نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے صفت کس کے ساتھ ہوگی کسی نہ کسی ذات کے ساتھ ہوگی ذات کے بغیر صفت کا وجود نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی کے افعال کے ذریعے اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے اور پھر ان صفت کے ذریعے ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے کہ جس کی یہ صفت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنی ذات میں واحد ہو یکتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اللہ تعالی کی صفتیں ابھی آپ نے سنی اس کی ذات سے متعلق آپ نے سنا تو اس کی صفتے نہ عین ہے نہ غیر یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں اور نہ اس سے کسی طرح نہ وی وجود میں جدا ہو سکے کہ نفس ذات کی مختع اور عینِ ذات کو لازم اس میں دیکھ لیجئے پہلے مشکل الفاظ اس کی سفتیں نہ آئین نہ غین. بے عین ہی کسی چیز کو کہہ دیتے ہیں عین کیا کہہ دیتے ہیں تصویر آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اب جیسے کسی بھی اسلام بھائی کی تصویر ہے چلیں اسلام بھائی کی تصویر ہم نہیں لیتے کسی گھوڑے کی تصویر کو لے لیتے ہیں منطقی اور فلسفی اتنے مطلب گئے گزرے ہیں جو مطلب جو حلا قسم کے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے تو اگر کوئی فلسفی ہوگا یا منطقی ہوگا ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے معاملے میں اس کو تردد ہوگا تو وہ کیا کہے گا تو وہ اس قسم کی مطلب ہے کہ فلسفیانہ باتیں کرے گا کبھی آسمان کو قدیم کہہ دے گا کبھی فرشتوں کو قدیم کہہ دے گا تو کبھی روح کو قدیم کہہ دے گا تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس قسم کے لوگ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں جوہلا جس کو ہم کہیں یہ جیسے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ گھوڑا ہے گھوڑے کی تصویر کہیں گے کہ یہ گھوڑا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھوڑا ہن ہنانے والا ہوتا ہے یعنی گھوڑا ہناتا ہن ہے نا ہن ہے. کو تو یہ جو تصویر گھوڑے کی لگی ہے نا یہ بھی ہن ہنانے والی ہے یہ بھی ہنائی آپ بولے کہ بے وقوف ہے یہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ تصویر بولتی نہیں ہے تو اس نے اس تصویر کو ہی کیا سمجھ لیا بڑا سمجھ لیا نا حالانکہ وہ تصویر بےآنی گھوڑا نہیں ہے وہ کیا گھوڑے کی تصویر گھوڑے کا گویا کے عکس سمجھ لیجیے آپ تو آئین کہتے ہیں کسی چیز کا بےآین ہی ہونا یوں سمجھ لیجیے غیر اس کے علاوہ ناب کے معنی ویسے تو کنارہ بھی ہوتے ہیں ایک کونے میں کسی جس کا ہونا کنارہ علم ناحب بھی ہے جس میں کلمات کو جوڑنے ان کو آپس میں ترکیب دینے کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں وہ علم ناحب کہلاتا ہے وہ بھی ناحب ہی ہے نہب کے معنی کسی طور پر بھی ہوتے ہیں کسی طرح بھی ہوتے ہیں یہاں مانا ہوں گے کسی طور پر وجود کے معنی تو وجود ہی ہیں مختہ چاہنے کو کہتے چاہنا تو اس کی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر نہ عن ہے نہ غیر اس کا مطلب کیا یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں اور نہ اس سے یعنی وہ صفات اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی طرح نہ ہو وجود میں کسی طور پر بھی اس سے جدا ہو سکے ایسا بھی نہیں ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کی مثال پہلے سمجھ لیجیے سمجھ... سمجھانے کے لیے مثال ہے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہے اب مثلا انسان کی ایک سفت کیا ہوتی ہے کہ وہ سوتا ہے ایک سفت کیا ہوتی ہے وہ جاگتا ہے ایک سفت کیا ہوتی ہے وہ کھاتا ہے ایک صفت کیا ہوتی ہے وہ پیتا ہے لکھتا ہے بولتا ہے یہ ساری کی ساری کیا انسان کی صفات ہے نا اب مثلا یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زید صاحب یہاں پر سو رہے ہیں ٹھیک ہے تو زید کی ذات کیا ہو رہی ہے کیا کہیں گے ذات زید سو رہی ہے یہی کہیں گے نا کہ زید کی ذات سو رہی ہے تو سونا کس کی صفت بیان کیا گیا زید کی صفت بیان کیا اب آپ بتائیے کہ کی کیا یہ سونے کی جو صفت زید کی بیان کی گئی یہ زید کی ذات سے علیحدہ ہے ایسا تو نہیں نظر آ رہا نا کہ زید ایک طرف ہے اور سونا ایک طرف ہے علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہے نا بلکہ وہ سونا اس کی ذات کے ساتھ کیا ہے وابستہ اس کی ذات کے ساتھ قائم موجود ہے تو اللہ تبارہ کا بطالہ کہ جتنی بھی صفتیں قدرت علم ارادہ مشیت رضا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کی صفات ہیں سب اس کی ذات کے ساتھ کیا ہیں؟ قائم ہے اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے علیحدہ ہوں تو پھر کتنے خدا لازم آ جائیں گے قدرت الگ خدا علم الگ خدا خلقت الگ خدا تخلیق الگ خدا ساری کی ساری صفتیں اگر الگ کر کرتے جائیں گے ذات سے تو اتنے سارے خدا لازم آ جائیں گے اور خدا تو ایک ہی ہے تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی ہیں سب اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کی ذات سے جدا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر عین سے مراد یہ کہ ان سفتوں کو خدا کا نام دے دیجیے کہ یہ خدا ہے ماضاء اللہ ایسا نہیں ہے نہ غیر غیر بھی نہیں ہے علیحدہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں اور نہ اس سے کسی طرح اس کی ذات سے جدا ہو سکتی ہیں ہو سکیں ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ نفس ذات کی مقتدائیں کہ صفات کیا چاہتی ہیں صفات علیحدہ ان کا وجود ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا کہ صفات کا وجود علیحدہ نہیں ہو سکتا صفت کس کے ساتھ ہوگی کسی نہ کسی ذات کے ساتھ ہوگی تو نفس ذات کی مقتدا یہ صفاتیں کیا چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذات ہو اس کے لیے اور ع ذات کو لازم اور ان کا ہونا کسی ذات ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ علیحدہ اپنے طور پر نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے سب اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے اس کی صفات بھی کیا ہیں قدیم ہے ازلی ہے ابدی ہے سلو الحبیب بیٹے میٹھے اسلام بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرتی. انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے یہ اللہ تعالی چاہے تو اپنی تمام صفات عطا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اگر کسی کو عطا کر دی جائے تو مخلوق تو نہ ہوا تو یہ تو کئی خدا لازم آ جائیں گے اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ ازلی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صفت دے دی تو وہ بھی ازلی ہو جائے گا ہے نا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ الرحمن اس کی ایک صفت ہے رحم کرتا ہے تو اگر کسی کو دے دی گئی تو وہ خود رحمان نہ رہا محد اللہ اس طرح تو کئی کبات لازن ہو جائیں گے بےآنی ہی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی اور کو دی ہی نہیں جا سکتی ہاں اللہ تعالی ان صفات کا مظہر اپنے باس بندوں کو بنا دیتا ہے مظہر ہونا اور ہے بے عینی اس چیز کا ہونا اور ہے اس کی مثال آپ کو یوں سمجھاؤں میں اے سورج کی روشنی ہے نا سورج کی روشنی ٹھیک ہے, ہے؟ آپ ایک کام کریں کہ ایک آئینہ لے لیں اور اس کو سورج کے سامنے رکھ دیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا کیا ہوگا بھائی سورج کا کیا آ جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سورج کی تصویر آ جائے گی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ آئینہ بے عینی سورج بن جائے یہ تو نہیں ہوا نا بلکہ آئنے کے اندر کیا آیا سورج کا اکث آیا ہے بے بےآنی سورج نہیں ہے سورج تو اپنی جگہ پر برقرار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بعض صفات کا اپنے باس بندوں کو مظہر بناتا ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن بے بےآنی اس صفات کا کسی دوسرے کے اندر پایا جانا بے بےآنی کسی اور کا پایا جانا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو ایسا کہے وہ مشرق ہے مسلمان ہی نہیں ہے جیسے کہ مشرقی نا مکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرتے تھے اس نہ بعض فلاسفہ یا آسمان کو یا فرشتوں کو یا عقل کو قدیم مانتے ہیں یہ ایک سری شرک ہے یہاں یہ لکھا ہے واجب الوجود یعنی اس کا وجود ضروری ہے یہ وجود سے کیا مراد ہے ہونا وجود کمانا موجود وجود موجود, موجود. آپ کی ذات اس وقت موجود ہے اس کا وجود ہے اسلام بھائی اس وقت یہاں نہیں ہے ان کا بھی وجود ہے لیکن وہ یہاں ان کا وجود نہیں ہے، کہیں اور جگہ کسی اور جگہ وجود ہے اللہ تعالی کا وجود ماننا ضروری ہے بالکل یہ تو ہے نا ایک س... لا موجودہ الا اللہ لا الا اللہ لا محبود الا لا اللہ دین جسے آپ نے اشاد فمایا کہ قیوم وغیرہ جو نام ہوتے ہیں یہ تو ان یہ مسلمانوں میں رکھے جاتے ہیں تو یہ رکھنا ایسا ایسا نام رکھنا حرام حرام مگر القیوم رکھا جائے عبد الرحمان رکھا جائے صرف قیوم یا صرف رحمان صرف خدوس اس طرح کے نام رکھنا حرام اون ایسے پکارا جاتا قیوم بھائی یہاں پر آئیے حرام ایسا پکارنا بھی حرام ہے حرام بل بعض علماء کے نزید تو کفر فتح و مصطفیہ میں سیزادہ ہے حضرت مفتی آزامین موران مصطفیہ رضا خان علیہ رحمت و رحمہ نے اس کی تفصیل بیان کی اس کو حرام و کفر قرار دیا فتح تو یہ کہ جہالت وہ زیادہ ہے حرام تو کم از کم رہے گا لیکن توبہ کا حکم تو دیا جائے گا بارا توبہ تو کریں مدینہ اس کی ذات کا ادراک عقل موہن جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو موہیت ہوتی اس کو کوئی احاطہ نہیں یعنی آنکھوں سے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو میراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بتاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کی ہر ف... سنی مسلمان قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا سر کی آنکھوں سے ہی کرے گا لیکن اس کا احاطہ نہیں کر دیدار کرنا اور ہے احاطہ کرنا اور ہے تو اس کا جواب یہی کہ جب دیکھیں گے جب پتہ چل جائے گا یہ باتیں عقل میں آ ہی نہیں سکتے عقل کے ترازوں میں تولنے جائیں گے نا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے عقل میں ان چیزوں کو نہ تولا جائے جیسے کہ معجزہ اور کرامت کے بارے میں کہ عقل میں ان چیزوں کو نہ تولا جائے ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے ایمان بعض صورتوں میں ضائع بھی ہو جائے گا بندہ گمراہ ہو سکتا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے آپ کہ کار سا کار پر سواری کرنے والا ہے گھوڑا سوا گھوڑے پر سواری کرنے والا جا رہا ہے سر پر دوڑا رہا ہے گھوڑا دوڑا رہا ہے دوڑا رہا ہے کوئی مطلب اس نے دن سرف کر دی اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جب آگے اب کوئی روڈ نہیں ہے اب آگے پہاڑ ہے تو اب وہ سر پھرا اور اکل کا مارا یہی گمان کرے کہ یار یہاں تک تو میں پہنچ گیا کار پر سفر کرتے گھوڑے پر سفر کرتے آگے بھی میری کار چلی جائے گی کیا مسئلہ ہے وہ کار پر اگر کار اگر پہاڑ پر چڑھائے تو کیا ہوگا چڑھ پائے گا نہیں چڑھ پائے گا پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کمند ڈالنی پڑے گی رسیاں پہاڑ پر چڑھنا پڑے گا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے گا ایسا نہیں پہنچ سکتا تو یہ عقل کے ذریعے طے نہیں کیے جاتے شریعت متحرا کی روشنی میں عقیدت کی گویا کے آئنک لگا کر عقیدت کو دل میں بٹھا کر یہ ساری باتیں ان پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ماننا سدا ختم ہے بس نا وجود مطلب ہم کسی کا زید کا اگر وجود ماننے, ماننے کے لیے سوچتے ہیں تو اس کی شکل ضرور ذہن میں آتی ہے مطلب وجود ایک شکل وجود اور شکل میں کیا مطلب یعنی اس کا مطلب ایک ڈھانچہ یا شکل جو بھی ہے کسی وجود کی اس میں کیا فرق اگر ہم وہ سوچیں گے کہ اس کا وجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی وجود کے لیے سوچنے کے لیے فوراً ہمیں مطلب اس کی شکل کے لیے دماغ میں کس طرح کی شکل یہ منطقی था? اور فلسفی بحث ہے اس کے مطلب یہ کہ اعلیٰ رضی اللہ تعالی نے تفصیل بیان کی ہے وجود کی باص صورت بیان کی اعلیٰ رضی اللہ تعالی <تصف> نے جس طرح عام انسان کا وجود ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس وجود سے پاک ہے اس کا وجود ہے اس کی شان کے مطابق اب جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں آگ کا وجود ہے نا تو آپ نے آگ کا تصور ذہن میں کیا تو آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں آگ لگ جاتی ہے نہیں لگتی آگ کا تصور کریں آپ کے بارے میں سوچے تو کہ آپ کے ذہن میں آگ لگی ہوئی ہے آگ کا لگنا اور اس کی تپش اور اس کی حرارت اور اس کی گرمی اس کی جو صفت ہے وہ اور ہے لیکن آپ کا جب سوچا جائے گا تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ آگ کی حرارت آگ کی تپش آپ کے دماغ میں آ جائے گی آپ کا دماغ جو ہوگا وہ گرم ہو جائے گا جل جائے گا پھٹ جائے گا راک ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہوگا نا تو صرف سوچنے سے ایسا نہیں ہوگا یہ تو خیر ایک مثال ہے تو اللہ تبارک و بطالہ اس چیزوں سے ان تمام باتوں سے کیا ہے وہ پاک ہے اس کی ذات کا ادراک اقلا محال جبھی تو بے فرمائے جائے اللہ تبارک کا بطالہ کی جو کیا کہتے ہیں ذات ہے نا اس میں زیادہ غور و خوض مت کرو اس کے بارے میں اتنا زیادہ مت ہو ورنہ شیطان جو ہوگا وہ گمراہ کر دے گا اس کے افعال جو دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ظہور ہوا اس معنی پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے موت دی تو اس کی ایک صفت کا ظہور ہوا اس معنی پر اس کے فیل کا ظہور ہوا اس معنی پر تو اللہ تعالیٰ کے افعال کے ذریعے اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے اور پھر اس صفت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ صفات کسی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس ذات کا نام اللہ ہے مدین، اس طرح عموماً کچھ اسلامی نام ہوتے ہیں کریم عبد اور عبد الکریم وغیرہ تو اگر اس میں صرف کریم یا کریم کہہ دیا جائے اس میں اس کوئی غرض نہیں بعض ناموں کے ساتھ خاص ہے. قدوس قیوم رحمان بتاوا مصطفیٰ میں مفت یاز امین نے اس کو بیان کیا ہے پانچ چھ نام اس طرح کے عبد ال ستار بغیر ستار اس میں شامل نہیں ہے غالباً وہ اعلیٰ کیا شہر ہے یا الہی جب خلق ستار خطا کا ساتھ ستار تو استعمال کیا نا سمی بھی استعمال ہوتا ہے وہ چار پانچ نام ہی ہیں بس انہی کے لیے ممانات ہے اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کا وجود ہے اللہ تعالیٰ استفاق اللہ تعالیٰ کا وجود ہے میٹھے میٹھے اسلائی پر ہمارا مدینی مقصد کیا ہے اپنی اور کی کی عقیدہ نمبر اس کی صفات نہ مخلوق نہ دیرے قدرت داخل بینی اپنی وہ صفات کسی اور کو دے دے اس کا جواب ہے اس کی صفات نہ مخلوق نہ دیرے قدرت داخل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ حی یعنی زندہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس صفت قدرت داخل اگر جائے تو پھر اللہ تعالی کا واجب الوجود ہونا یہ ختم ہو جائے ہمیں ہر ایک زندہ ہے لیکن ہمارا زندہ ہونا یہ ہماری جو صفت ہے یہ ہمارے ان مانا پر قدرت میں داخل ہے کہ بندہ ابھی چاہے تو ابھی اپنا گلا گھوڑ کر اپنے آپ کو مار دے تو بندے کا وجود کیا ہو جائے گا واجب نہ رہا نا ہے ہی نہیں اور اب بھی نہیں ہے دونوں صورتوں میں نہیں ہے تو اس کا وجود کیا ہو جائے گا ممکن ہو جائے گا اس کا فنا ہونا بھی ہے یہ فنا بھی ہو جائے گا تو اپنا گلا گوڑنے سے کسی بھی ذریعے سے اپنے آپ کو پناہ کر ڈالنے سے بندہ گیا اس کی زندگی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں کہ ممکنات یہ ساری ساری باتیں کیا ہوتی ہیں وجود کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا یہ ممکن ہو جائے گا بندہ کا استعمال وجود ہے اس کا ممکن ہے کہ وجود ختم بھی ہو جائے ابھی بھی مر جائے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی اگر ایسا کہا جائے تو اس کے لیے بھی پھر ممکن کا لفظ ہوگا واجب کا لفظ نہیں رہے گا اس کے لیے بھی پھر یہی بولا جائے گا اس کا وجود جو ہے وہ واجب نہیں بلکہ ممکن ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے زیر قدرت نہیں اگر زیر قدرت مانا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی کئی صفاتوں کو گویا کے ختم کر سکتا ہے جب ختم کر سکتا ہے تو وہ واجب نہ رہی واجب نہ رہی وہ تو ممکن ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث حادث کہتے ہیں جو بعد میں پیدا ہوئی پہلے نہ تھی یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی بخشی ان کو بعد میں موجود کیا سفات اللہی کو جو مخلوق کہے حادث بتائے وہ گمراہ و ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ازلی اور ابدی ہیں مخلوق نہیں ہے حادث نہیں یوں ہی جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے جیسے کہ فلسفہ آسمانوں کو قدیم مانتے ہیں, روح کو قدیم مانتے ہیں, فرشتوں کو قدیم مانتے یا اس کے حدوث میں شک کرے ان کے حادث ہونے میں شک کرے یہ چیز حادث نہیں ہے تو وہ شخص کیا ہے کافر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا نہ اس کے لیے بیوی بی. وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے باپ بیٹا اور بیوی بی یہ ہم جنسی ہوگی ٹھیک ہے جی ہمیں سے جس کی بیوی بی ہے تو وہ بیوی بی کیا ہے اس کی ہم جنسی ہے وہ بھی انسان ہے تو یہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے بیٹا ہے تو وہ بھی اس کا کیا ہو جائے گا ہم جنسی ہے وہ بھی انسان یہ بھی انسان باپ ہے تو وہ بھی ہم جنسی ہے کہ یہ بھی انسان تو وہ بھی انسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ان چیزوں کا ثبوت دی جائے ان چیزوں کا اقرار کرے کوئی تو وہ تو ہم جنس ہی ہوگا اور ہم جنس ہوگا تو ایک خدا نہیں کئی خدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو اس کا باپ یا بیٹا بتا یا اس کے لیے بی بی ثابت کرے وہ کافر ہے بلکہ جو ممکن بھی کہنا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی بی ہو جائے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو جائے تو جو ممکن بھی ثابت کرے وہ بھی گمراہ بے دین ہے وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اسی کے دستے قدرت اسی کے ہاتھ میں جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے محی کہتے ہیں زندہ کرنے والے کو اور ممید موت دینے والے کو جو چیز محال ہے اللہ زبل اس سے پاک ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے سنی نا کہ یہ محال ہے اللہ تعالی کے لیے محال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے کیا ہے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو جو چیز محال ہے اللہ زبر اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے سے شامل ہو محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے محال کسے کہیں گے جو موجود نہ ہو سکے اور جب مقدور ہوگا یعنی تحت قدرت ہوگا تو موجود ہو سکے گا پھر محال نہ رہا اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے یوں سمجھیے کہ زید نے شادی کی پانچ سال بلکہ دس سال وہ زندہ رہا اور وہ اور اس کی بیوی بی دونوں مر گئے دس سال میں زید کے تین بچے بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ بتائیے کیا زید کا چوتھا بچہ ہونا ممکن ہے فرمائیے محال ہو گیا نا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ بے وقوف ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ زید کے مرنے کے بعد اس کا چوتھا بچہ کیسے ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا اب زید دس سال تک زندہ رہا اور ابھی بھی زندہ ہے مرا ہے تین تین ہی اس کے بچے اور عمر بھی اس کی اگرچہ کی بڑی ہو چکی ہے چالیس سال پینتالیس سال یا پچاس سال سمجھ لی ہو چکی ہے تو اس کی بیوی بھی اس عمر کو پہنچ چکی ہے پچاس سال پینتالیس سال کی عمر کو وہ بھی پہنچ چکی ہے اگرچہ کے تین بچے ہیں کیا اس کا چوتھا بچہ ہونا اب محال ہے لب تو ممکن ہے نا ہو سکتا ہے نا. تو سمجھ میں آ بات محال اور ممکن محال وہ کہ جو ہو ہی نہ سکے ممکن وہ جو ہو سکے اب سنیے جو چیز محال اللہ زبل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے اور جب مقدور ہوگا یعنی موجود ہونے کی صلاحیت رکھے گا تحت قدرت ہوگا تو وہ موجود ہو سکے گا پھر جب موجود ہو سکے گا تو اب کیا رہا محال نہ رہا ٹھیک ہے اب اس کی مثال سفات اللہ ذات اللہ کے اعتبار سے آپ سنیے اسے یوں سمجھیے کہ دوسرا خدا کیا ہے محال یعنی ہو ہی نہیں سکتا دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا تو اگر دوسرا خدا ہونا زیر قدرت ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بنا سکتا ہے اگر یہ اللہ تعالی کی قدرت میں کوئی مانے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا وہ دوسرا خدا موجود ہو سکے گا نا اب تو محال نہ رہا اب تو موجود ہو سکے گا تو جب موجود ہو سکے گا تو پھر کیا ہوگا محال نہیں رہے گا اور جب محال نہ رہا تو دوسرا خدا ہونا ممکن ہو گیا جب ممکن ہو گیا تو ایک خدا نہیں کئی خدا ہو جائیں گے اور یہ طے ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا تو اس کی قدرت اللہ تعالی کے لیے ماننا کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ دوسرا خدا بنا دے ایسا کہنے والا اللہ تعالی کے لیے ایک چیز ایسی ہے کہ جو محال ہے اس کو ثابت کرائے تو اللہ تعالی کے لیے محال ثابت کرے وہ دارا اسلام سے خارج ہے اور اس کو محال نہ ماننا کہ نہیں نہیں جی یہ تو محال ہی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے اس کو محال نہ ماننا تو کس کا انکار ہو جائے گا وحدانیت اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا گویا کے انکار ہو جائے گا اللہ تو ایک ہی ہے دوسرا تو ہو ہی نہیں سکتا دوسری مثال یوں ہی فنائے باری اللہ تعالیٰ کا فنا ہونا تو یہ بھی کیا ہے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے اس کا نہ ہونا کیا ہے محال تو فنا باری کیا ہو جائے گا محال ہو جائے گا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی فنائے باری بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو ممکن ہو جائے گا اور جو ممکن ہو جائے گا تو موجود بھی ہو سکے گا جو موجود ہو سکے گا تو پھر وہ واجب الوجود نہ رہا واجب الوجود نہ رہا تو پھر خدا نہ رہا اتنی ساری خباتیں لازم آ رہی ہیں یوں ہی فنائے باری یہ محال ہے اگر کہتے قدرت ہو اللہ تعالی کی قدرت میں ہو تو ممکن ہوگی جس کی فنا ممکن ہے وہ خدا نہیں ہے مخلوق کی فنا ممکن ہے ہمیں سیرے کی فنا ممکن ہے بلکہ ہونی ہی ہونی, ہونی ہماری تو فنا مرنا ہی ہم سب نے تو یہ ان میں سے سے کوئی خدا ہے ہی نہیں نہ ہو سکتا ہے نہ مخلوق میں کوئی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اگر یہ چیز مانی جائے گی تو وہ بھی خدا نہیں رہے گا اور ایسا ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہی خدا اس کے علاوہ سے اور کوئی خدا ہے ہی نہیں. جس کی فنا ممکن وہ خدا نہیں تو ثابت ہوا اب ان دونوں مثالوں سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ محال پر قدرت ماننا کہ محالات پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے یہ کہنا یہ کیا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی الوحیت یعنی اس کے الہ ہونے اس کے معبود ہونے سے گویا کہ بندہ انکار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو معبود نہ جاننا معبود نہ ماننا سری کفر ہے اس کے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں حضرت رضی اللہ حضرت نے اعتراض ہوا کہ جی اللہ تعالی کو اگر یہ قدرت نہیں ہے تو بندہ تو قادر اپنے آپ کو مارنے پر اللہ قادر نہیں بندہ زیادہ قادر ہو گیا اللہ کم قادر ہوا بعض جہلا نے یہ شوشا چھوڑا تو اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے شاید بتاؤ کہ بندہ یہ کام کرنے پر قادر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے کام کنوا ہے بندہ زنا کرنے پر قادر ہے ہاں قادر ہے بندہ بد فیلی کرنے پر قادر ہے قادر ہے تو کیا اللہ تعالی کے لیے بھی چیزیں ثابت کرو گے سمجھ میں آتی ہے نا بات تو اللہ تعالی ان سب باتوں سے پاک ہے اللہ تعالی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کم قادر ہو جائے گا ایسا نہیں بلکہ کمی تو اس چیز کے اندر ہے کہ اس کو اللہ تعالی کے تحت قدرت ہونے کی صلاحیت ہی حاصل نہیں ہے اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجیے آپ کہ ہماری آنکھیں ان آنکھوں کا کام کیا ہے دیکھنا آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اور یہ زبان کا کام کیا ہے بولنا ذائقہ بھی اس سے معلوم ہو جاتا ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو آنکھ میں کھانے کی صفت نہیں آنکھ کے اندر تو یہ آنکھ بےکار ہے آنکھ آنکھ کے اندر کھانے کی صفت ہو جب آنکھیں پاورفل ہے ورنہ آنکھ بےکار ہے اسی طرح یار یہ زبان میں صرف چکھنے کی صفت ہے اس میں مطلب ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں یہ زبان بھی بےکار ہے مطلب کسی کام کی نہیں ہے یہ کان جو اس میں صرف سننے کی صلاحیت اور کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ ہی نہیں سکتا یہ تو مطلب ہے کہ ناقص ہے کامل نہیں ہے تو آپ کیا کہتے سب کو جائل ہے کہیں گے نا کہ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوئی ہے آنکھ کے اندر یہ صلاحیت ہے اس کو دیکھے تو وہ دیکھنے کی صلاحیت زبان میں نہ ہو تو اس سے زبان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا زبان اپنی جگہ برقرار رہے گی وہ ناقص نہیں ہو جائے گی اس وجہ سے اور آنکھ کے اندر اگر کھانے کی صفت نہیں ہے تو آنکھ اس وجہ سے بیکار نہیں ہو جائے گی آنکھ اپنی جگہ پر آنکھ ہی برقرار رہے گی تو اللہ تبارک و وطالعہ کے لیے جو جو چیزیں محال ہیں تو وہ چیزیں جو اللہ کے لیے محال ہے نسخ تو ان کے اندر ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نقص تھوڑی ہے تو وہ چیزیں اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہو سکے کھانا اس قابل ہی نہیں کہ آنکھ کے ذریعے داخل ہو سکے دیکھا جانا اس قابل ہی نہیں کہ زبان کے ذریعے اس کا اظہار کیا جا سکے تو اللہ تبارک و تعالی محالہ سے پاک ہے ٹھیک ہے جی مخالف پر قدرت ماننا اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کے علاح ہونے اس کے معبود ہونے سے انکار کرنا ہے نہیں یہ بھی یہ بھی سن لیجیے کہ ہر مقدور یعنی جو چیز تہتے قدرت ہو ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے البتہ اس کا ممکن ہونا کیا ہے ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو جو چیزیں تہتے قدرت اللہ تعالی کی قدرت میں شامل ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ فی الفور ان کا موجود ہو جائے جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ زید کے اس وقت تین بچے زندہ ہے اور علم الہی میں ہے کہ اس کے پانچ بچے ہوں گے اور اس کا ایک وقت بھی ال میں ہے وہ بعد میں آنے والا ہے تو اس کے جو پانچ بچے ہونے زید کے تو ان کا وجود کیا ہو جائے گا ہمارے اعتبار سے اس کا وجود کیا ہو جائے گا ممکن ہو جائے گا کہ ابھی زید چکے زندہ اس کے مزید اولاد بھی ہو سکتی ہے ممکن ہے اور جو چیز ممکن ہے ضروری نہیں کہ سب سب کی سب فوراً موجود بھی ہو جائے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ وجود عطا فرما دے گا ابھی اتنے ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی آئے دن پیدا اور فنا ہوتی رہتی ہے کچھ لوگ مرتے ہیں کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ سارا کا سر اللہ تعالیٰ کی تحت قدرت ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے موت دیتے جب چاہے جس کو چاہے زندگی عطا فرما دے تو وہ اس کے لیے ہے کہ جب چاہے جس طرح چاہے کسی کو زندگی عطا فرمائے اس کا موجود ہونا ممکن ہے جس بندے کو پیدا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جب چاہے پیدا کر دے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے تو ہر مقدور جو بھی تحت قدرت ہے اس کے لیے ضروری کہ موجود ہو جائے البتہ اس کا ہونا کیا ہے ممکن ہے اور اس کا ممکن ہونا ضروری ہے اگر کبھی موجود نہ ہو لیکن اس کا ہونا کیا ہوگا ممکن ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر اس کی مشیت پر اس کے ارادے پر موقف ہے وہ چاہے گا تو اس کو پیدا کرے وہ نہ چاہے تو نہ کرے اس کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے اسے پاک ہے یعنی اے و نقصان کا اس میں ہونا محاک یہ گویا کہیں سمجھ لی ساری بات کا خلاصہ آ گیا بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال اب مثالیں دی جا رہی مثلاً جھوٹ کبھی بری چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے دغا دھوکا اللہ تعالیٰ پاک ہے. خیانت امانت کی زد اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے ظلم اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جہل ان کی زد اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے بے حیائی وغیرہ سارے کے سارے عیوب اللہ تعالی ان سب سے پاک ہے اور اس طرح کے دیگر وجوب یہ اس پر قطعا محال ہے اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی مانا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ محال جو اللہ چیز جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اس کو کیا کہا ممکن ٹھہرایا اور خدا کو اے بی بلکہ اس نے تو گویا کہ خدا کا انکاری کر دیا اور پھر اب ایک اور مثال جو بھی آپ کو بتائی کہ یہ سمجھنا محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت کیا ہو جائے گی ناقص ہو جائے گی یہ سمجھنا کیا ہے باطل ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان اس میں قدرت کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان تو اس محال کا اس چیز کا ہے کہ جس کو قدرت سے تعلق ہونے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نقصان نہیں بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی ساری دنیا کے اسلح کی کوشش عزوجل جو ہولی فیملی کہا جاتا ہے یہ نام لینا کس ہولی فیملی وہ ایک ہاسپیٹل کا بھی نام ہے اور بہت عام طور پہ لوگ اس کا نام لیتے ہیں وہ ہولی فیملی سے یعنی یہی مراد ہوتی ہے وہ جو عیسائیوں نے اس کا نام رکھا ہو یہ نام عام مسلمان بھی لیتے ہیں مسلمان اس جین سے نام نہیں لیتا جس جین سے عیسائی لیتے ہیں تو ان کا عقیدہ مسلمان اس سے بری ہے مسلمان کے عقیدے سے پاک ہے بری ہے اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے عیسائی جو عظہ علیہ السلام کو اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور عیسیٰ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ان تینوں کو ملا کر کہتے ہیں مقدس خاندان باپ بیٹا اور ماں اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے مسلمان اس سے بری ہے اس کو ہولی فیملی کہنا بھی نہیں چاہیے بگاڑ کر کہتے ہیں فیملی کہتے صرف جیسا کہ میرے سنت فرماتے ہیں یہ اگر کوئی بندے جس کا نام عبد الرحمان ہو اور اس کو پوچھا جائے تمہارے معنی کیا ہے اس کے تو وہ کہے کہ میرا نام کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا تو کیا یہ معنی صحیح ہوں گے اس کے رحمان ہی کے معنی بتا رہا ہے تو اپنے, اپنے اس کے نام کے معنی یہ نہیں ہے حرام کام کر رہا ہے وہ یوں کہے کہ میرے نام کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والے کا بندہ یہ محال نہ ہونا یعنی ممکن نہ ہونا نا اس کے معنی یہ ماحول یعنی ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالی ہر ناممکن کو ممکن مطلب کر سکتا ہے یہ بھی اس کی صفات میں وہ تو ہے اللہ تعالیٰ نہ سکے وہ ابھی جو بات ہو رہا اس کی ذات کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اور جو ابھی اپنے ساتھ نا ہمارے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ مثلا یار سورج جو ہے یار یہ تو مشرق سے نکلتا ہے اس کا مغرب سے نکلنا تو ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہے اس کو نکال دیں یہ اس وقت جو محالات اور ممکنات کی بات ہو رہی وہ او او ان معاملات کے اعتبار سے نہیں ہو رہی اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کیا چیز اللہ کے لیے محال ہے اور کیا چیز اللہ کے لیے ممکن ہے اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے ہمارے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی کہ کیا چیز ہمارے لیے محال ہے کیا چیز ہمارے لیے ممکن ہے اس اعتبار سے بات نہیں ہو رہی ایک چیز ایک ایک ہی منٹ کے ایک ہی سیکنڈ کے اندر یہاں سے وہاں تک سفر کر لینا یہ ہمارے لیے کیا ہے محال ہے اللہ تعالیٰ بندے کو یہ صفت عطا کر دے کہ ایک ہی لمبے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے اس کے لیے تو ممکن ہے نا کہ بندے کو ایسا ایسی کرامت عطا فرما کہ امکان قسط کے بارے میں جو جھگڑا ہے اس کی کچھ وجاحت کر پائے گا امکان کا یہ مسئلہ ہے نا کہ جنہوں نے امکان قسط کا کہا تو ان کا یہاں صدر الشریعہ نے واضح انداز میں اور مختلف مثالوں سے بیان کر دیا کہ امکان قسط یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معذ اللہ تو اس کا یہاں سری رد کر دیا کہ ایسا اگر کوئی کہے تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایبی شمار کر رہا ہے اللّہ تعالیٰ کو ایبی بتا رہا اللہ تعالیٰ کی ذات ایب سے تفصیل اس کی اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ فتح شریف میں مختلف مثالوں کے ذریعے بیان کی چند ایک مثالیں میں نے آپ کو بھی حرض کی جی یہ کہنا کہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفت صفت دی فرمائی کن کو صفت دی کسی بھی شخص کو کون سی صفت دی ہے کچھ بھی کر رہی کوئی بھی فیل کرنے کی وہی تو پوچھ رہا ہوں کون سی صفت اللہ تعالی نے مخلوق کے پاس جو بھی سب اللہ کا تو دیا ہوا ہے خواہ صفت ہو خواہ کچھ بھی ہو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے مخلوق کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس کا عطا کیا ہوا ہے میٹھے میٹھے اسلائی بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے کوشش کریں ان